اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف بینک دو برابری پر بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہ ہو